وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینہ اور اس امان والے شہر کی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا تفصیل خزان العرفان میں ہے یعنی بڑھاپے کی طرف مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے یا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں صدق اللہ